اپنے کمال کو پہنچا اور مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے ساتھ الحمد ہم حاضر ہیں ہمارے ساتھ قبلہ مفتی صاحب بھی موجود ہیں قبلہ رکن شورہ بھی موجود ہیں اور اللہ کی رحمت سے آج کا مدنی مذاکرہ آج بھی رنگ برنگے مدنی پھولوں کے ساتھ ماشاءاللہ اللہ عجد و جل اپنی مہک لٹا رہا ہے اپنی برکتیں لٹا رہا ہے ہم یہاں سے اس کا آغاز کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مدنی مذاکرے کے اختتام پر جب امیر اللہ سنت دامت علیہ تشریف لے جا رہے تھے تو شام کے عربی اسلامی بھائیوں نے امیر اللہ سنت دعمت برخاتون سے کس طرح سے ماشاء عقیدت کا اور محبت کا اظہار کیا اور شامی اسلامی بھائیوں نے بھی امیر اللہ سنت دعمت کے ذریعے سے امام شریف کا تاج سجایا اور اللہ کی رحمت یہ اسلامی بھائی کئی دنوں سے ماشاء اللہ لائے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ ماشاءاللہ عزوجل وجل عقیدت و محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور پھر عرب دنیا میں مدنی کام کو الحمد فروغ دینے کے لیے یہ کوششا بھی ہیں میں چاہوں گا کہ یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں حضور امیر اللہ سنت دامدار کی مشرق و مغرب میں عرب و عجب میں جو دھوم ہے اور عاشقانی رسول کی طرح سے حضور امیر اللہ سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں یہ باپا کی منفرد شخصیت کی ایک انفرادی کیفیت میں چاہوں گا اس پر آپ کے مدری پھول ہمیں ملے الحمد رب العالمین العالمین والسلام وسلم سیدمر المرسلین نگران شورا نے دوست مرتبہ جب یورپ کا سفر کیا ہے تو بالخصوص شام سے تعلق رکھنے والے یہ جو عاشقان رسول خاص کر وہاں پر ناگزین تو ان کے ساتھ کچھ مدنی مشورے اور کچھ وہاں کے حالات معاملات اور بالخصوص ان کی تربیت کے حوالے سے ان کے بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو ان کو اپنے فکریں تھیں تو الحمد ہمارے یو کے یورپ سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے مبلگین ہیں تو ادھر سفر کروایا اور خاص کر ان کی تربیت ان کے بچوں کی تربیت کا ایک سلسلہ بنایا گیا سبحاند، سبحاند. پھر الحمدللہ یہ جس طرح کچھ ہمارے مہمان جو یہاں آ کر انہوں نے دعوت اسلامی کے جو انداز اور جو معاملات دیکھے تو یوں سمجھ کہ ان کے اپنے بڑے منفرد جذبات ماشادد، ماشادد. اور بہت ہی زیادہ مطلب وہ اس معاملے میں جذبے کا اظہار کر رہے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ. کہ یوں سمجھیں کہ ان کو ایک نئی ایک زندگی مل گئی مل ہے اور بڑے جذبات ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے ہاں جا کر اس مدنی تحریک کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے ماشد ماشد تو یہ ایک بہت بڑی مطلب ایک خوشائن بات ہے اور اس میں جو خاص کر ہمارے دو اس میں جو کافی دنوں سے یہاں پر مختلف تو اس بھی ان کے بھی باتوں کا جب ملاقات مختلف یہ جب شعبوں میں ہمارے گئے ہیں کودی جتمات میں آئے ہیں بلکہ کل ہمارے ذمہ دار مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ ہم ان کے جدول جو ہے وہ بنائیں گے تاکہ مختلف علاقوں میں جا کر یہ کچھ مدنی ہلکے لگائیں اور یہ بھی ہوا کہ ان شاء اللہ ہمارے جامد المدینہ کے طلبہ کرام کے ساتھ بھی ان کا کچھ سلسلہ بنائیں گے ما شاء ما شاء اس طرح میں چاہوں گا کہ مدنی چینل پر وہ ہمارے مبلغین اسلامی بھائی کے جو دنیا کے دور دراز ممالک میں بستے ہیں جے جے اور سم ٹائم ان کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ یار میں تنہا ہوں میں اکیلا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں میں کیا کروں گا میرے ساتھ کوئی ساتھ دینے والا ہو اور وہ اس بات پر ہی مدنی مرکز سے بار بار شکوا کرتے کسی کو بھیجو کوئی مبلغ آ جائیں کوئی جناب معلم آ جائیں کوئی مدنی عالم آ جائیں کوئی مدنی قافلہ ہی بھیج دو تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کربلا نگران شملہ دعمت برکات العلیہ کو مرشد کریم دعمت برکات العلیہ کا کیزا فیضان پہنچا الحمد کہ جہاں تشریف لے جاتے ہیں کثرت تو قلت پر نہیں فکر امت کا ایسا درد قبلہ کی مبارک ذہن و قلب میں بسا ہے فیضان امیر علیہ سنت دامت برکات ملیہ سے وہ حصہ ملا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ کہاں جرمنی کہاں جرمنی میں شامی اسلامی بھائی جو مائگریٹ کر کے آئے ہوئے ہیں ان کی قسمہ پرسی ان کی کیفیتوں کو دیکھ کر آپ کے مبارک قلب میں ان کی ہمدردی ان کی محبت ان کی اصلاح کا جذبہ ان کے آنے والی نسلوں میں قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنے کا جذبہ ان کے ایمان کی حفاظت کا سامان کرنے کی ترکیب ماشاءاللہ اللہ ادوجل وہاں مبلک کی ذمہ داری لگائی پھر مبلک اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کی اور کس طرح سے ماشاءاللہ اللہ ادوجل یہ سلسلہ چل پڑا تو میں چاہوں گا کہ مدنی جنرل کے وہ ناظرین اور بالخصوص دعوت اسلامی کے وہ مبلغین جو دراز رہتے ہیں اور اپنے تنہا ہونے پر اپنے آپ سے ہی شکوا کرتے ہیں کبھی کبھی اپنے ذمہ دار سے شکوا کرتے ہیں ایک ضرور کروں گا فکر امت اور درد امت کے جذبے کے ساتھ اپنے مدنی مقصد کو پیش نظر رکھ کر آپ ہمت کیجئے آپ آگے بڑھیے سیلف موٹیویشن کی صورت بنائیے اور دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے کچھ قدم بڑھائیے دیکھیے اللہ تبارک کی کیسی مدد آپ پہنچتی ہے اور آپ کے ذریعے سے ان شاء اللہ کیسے مدنی ماحول کی دھوپ مچتی ہے ویسے اس میں میں اختلائی حجی شاہد بھائی کچھ دنوں سے یہیں تھے نا شاہشا اباب المدینہ کراچی کے مختلف ذمہ داران کے مستقل مدنی مشوروں کا سلسلہ رہا تو پنڈی میں جب دعوت اسلامی کے مدنی کام کا آغاز ہو مفتی صاحب تو ایک بات بتائی انہوں نے مجھے تو بڑا رشک آیا دو اللہ، اسلام دو میں گئے تھے وہ دو اسلام پنڈی میں دعوت اسلامی کا ایو کے پہلی مرتبہ یہ وہاں گئے دعوت اسلامی کے مدنی کام کو آغاز کرنے کے لیے ہدف مرحبا مرحبا کیا تھا ہدف یہ تھا کہ جب تک ہم اس شہر میں ہفتہ وار اجتماع شروع نہیں کریں گے واپس نہیں جائیں گے یہ سوچ کر میں کام شروع کیا اور الحمدللہ, الحمدللہ کچھ عرصے میں وہاں آفورتما تو یہ ایک بڑی خصوصیت ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اور آج ہم جو یہ گل گت اور بلتستان کا جو ایک منظر دیکھ رہے کہ بھائی وہ برف میں وہ سوالات کر رہے مدری قافلے سفر کر رہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ان کا بڑا جذبہ ہے تو میں بھی کے پی کے میں بھی حاضر ہوا تو میں تو صرف دیکھنے گیا تھا ان سے ملنے گیا تھا لیکن وہ جن راہوں, راستوں سے گزر کے گئے अच्छार نا अच्छार تو میں کہا بھائی یہ اللہ تعالیٰ امیر علیہسمت کو سلامت رکھے اور خاص کر یہ جو مدنی قافلوں کے جو مسافرین ہیں اللہ تعالیٰ ان کا جذبہ ہمیں بھی نصیب فرمائے بہت بڑی قربانیاں ہیں بعض اوقات جو ہے وہ جہاں رہائش ہوتی ہے جہاں مدنی قافلے سفر کرتے ہیں تو اب اب یوگنڈا وہاں کی رسم و رواج وہاں کا کھانا پینا میں سری لنکا گیا تھا تو سری لنکا کے اطراف میں جو ہمارے مبلگین تھے مفتی صاحب میں حیران کہ نہ وہ انگلش جانے نہ یہ تمل جانے نہ وہ اردو جانے اچھا وہاں کی خوراک بھی وہ ایسی عجیب و غریب کے کس طرح یعنی بالکل چینج اور ایسا کہ جیسے کچھ نہ کچھ تو چلو گیدرنگ ملتی ہو کچھ ہو اللہ تعالی باپا کو سلامت आभी رکھے आभी جو جذبہ ملتا ہے اور جس طرح سے ہمارے مبلگین کوشش کرتے ہیں تو آج ہمارے مدنی چرن کے ناظرین نے بھی دیکھا کہ کچھ کفار کے قبول اسلام کی جو جھلک ہم نے دیکھی کہ ماشاءاللہ ہمارے مبلگین کی کوششیں ہوتی ہیں تو غیر مسلم جو ہے وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پریکٹیکلی ہمیں شامل لینا چاہیے آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں اور آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو ظاہر آپ کے پاس بھی چھٹیاں ہوتی ہوں گی اور اب تو مدرسۃ المدینہ آن لائن یہ کہ ایسی نعمت ملی ہے الحمدللہ للہ کے دعوت اسلامی نے اس کے ذریعے دنیا بھر میں عاشقہ نے رسول مرد ہوں عورتیں ہوں بچے ہوں ان کی تربیت کا ایک زبردست اہتمام کیا ہے مختلف کورسز لانچ کیے ہیں کہ آپ کو جو کورس آپ کو کرنا ہو آپ نے حفظ کرنا ہے ناظرہ کرنا ہے درس نظامی کرنا ہے مختلف شریعت کے کورس کرنے ہیں الحمد یہ کورسز کرائے جاتے ہیں آن لائن کرائے جاتے ہیں تو آپ ضرور اس سے وزٹ کیے داود اسلامی کو بحر الیکٹیکل دیکھے پریکٹیکلی دیکھیں اور آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں جو آپ کی کالونیز ہیں جو آپ کی بلڈنگز ہیں اگر ان میں بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر بھی کچھ مدنی ماحول بنے نوجوان جو باہر فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں تو رات کو مبلکین دعوت اسلامی کو بلائے مدینہ بالغان کا آغاز کریں تو یہ وہ نیکی کے وہ چراغ ہیں کہ اگر ہم یہ جلا گئے نا جلا گئے تو ہم اگر قبر میں بھی پہنچیں گے نا تو پیچھے اگر قرآن پڑھا جائے گا ہمیں بھی سوا ملے گا سب اس شواند میں ذرا رہنمائی شواند کریں کہ یہ جو کام ہوتے ہیں بعض کہ مثال کو اسلام گئے اور انہوں نے کوشش کی مسجدیں بن گئیں مدرسے بن گئے اب بعض اوقات ہوتا ہے مخیر حضرات اس میں تعاون کرتے ہیں تو یہ جو نیکی کے کاموں کا یوں کنٹریبیوشن ہوتا ہے جیسا بھی مدنی احتیاط کے لیے ہم کال کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایک مدرسہ میری طرف سے بنا دے تو مسجد میری طرف سے بنا دیں تو یوں مطلب یہ جو مل جل کر جو تعاون ہوتا ہے تو اس میں جو ثواب کا جو کانسپٹ ہے اس کے بارے میں کچھ مدد فرمائیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی ارشاد فرمایا کہ وہ تعاون و تقوا جو نیکی اور تقوے کے کام ہیں اس پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کروا تو زہر ہے کہ یہ جو مسجد بنانے میں یا دیگر دین کے کاموں کے اندر ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں وہ بدرجہ اولا اس کے اندر شامل ہیں کہ بھلائی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں اور حدیث پاک کے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ منسلن حسن من جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھا کام ایجاد کیا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا اس کی جو بنیاد بنی تھی وہ بھی اسی طرح کی تعاون کی صورت بنی تھی کہ کچھ صحابہ اکرام علیہ مردوان یہ بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوئے عرب کے دیہاتوں سے دور دراز سے تو کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور غربت تھی بہت زیادہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بر اختسپت فرما ہوئے اور ترغیب دلائی ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کچھ کھجورے وغیرہ لے کر آئے تو پھر اس کے بعد لوگ لاتے رہے لاتے رہے تو حضور استاد اسلام کا چہرہ جو ہے وہ خوشی سے چمک رہا تھا مزید چمک رہا تھا اور پھر اس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھا کام ایجاد کیا جو سب سے پہلے لے کر آیا اس کے پیچھے لوگ لاتے رہے تو ان تمام کو اس کا ثواب ملے گا تو یہ جو مسجد بنانے کے اندر یا دیگر کاموں کے اندر تعاون کرتے ہیں تو یقیناً یہ دین کے کام کے اندر تعاون ہے مسجد بنا دینا یہ تو بہت بڑا کام ہے کہ جب تک نمازیں اس کے اندر پڑی جاتی رہیں گی بنانے والے کو جس نے اخلاص کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ بنایا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثوابتا فرماتا ہے اور یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے امیر علسن نے رسالے کا اعلان کیا تو اسلام بھائی کا میسج آ گیا کہ چھبیس سو رسالے تو پھر وہ کہا کہ بھائی اس میں جو رسالے لینا چاہتے اس کا اماؤنٹ تھرٹی نائن تھاؤزینڈ بنتا تھا تو میں نے وہ اعلان کیا تو تھوڑی دیر بعد جواب آیا کہ اکتالیس ہزار کر دیں یہ اماؤنٹ جو ہے نا تھرٹی نائن تھاؤزینڈ کو فورٹی ون تھاؤزینڈ کر دیں تو فورٹی ون تھاؤزینڈ جو ہے وہ ہمارے سلسلہ علیہ کادری تاریا کے بزرگوں کی نسبت ہے فورٹی تو یوں فورٹی ون تھاؤزینڈ کر دیا انہوں نے اور اسی طرح مجھے زمزم نگر سے میسج آیا کہ امیر رسالہ اٹھایا تو کہا ہم انشاءاللہ شاء پندرہ سو رسالے جو زمزم نگر میں تقسیم کریں گے اس وقت تو یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی کیونکہ یہ جیسے رسالے کے بارے میں ایک جذبات تھے نا اب جیسے وسوسے اور ان کا علاج یہ رسالہ کہ اس کو اتنا بڑے کہ یاد ہو جائے تو اب یہ جو رسالہ جا ہے اب یہ بھی شیتان کیا کہاں جائے گا کہ یہ سب اس طرح پڑھیں تو مطالعہ کریں تو ان کے مطلب یہ علم ہو جائے تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی مدرسہ کے ناظرین یہ جو بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا آپ کوشش کریں کہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں شیطان وسوسے دے گا لیکن آپ ان وسوسوں کا شکار نہ ہو نیکی کے کاموں میں بہت ہمت دلائیں بہت آگے جانا ہے بہت بدنی کام کرنا ہے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرمائے تو آئیے آپ کی کالز بھی شامل کرتے ہیں. میرا سوال مفتی صاحبان سے یہ ہے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے اور الحمد رب العالمین ایک دفعہ سماعت کری اور دو دفعہ مسلّ پر آیا ہے لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ جو اس کی اجرت لیتا ہے وہ حرام ہے لیکن ہم اجرت سے نہ ہم نے کری اور نہ ہم لیتے اور جو مسجد سے جو لفافے ملتے ہیں وہ ہم مسجد کمیٹی کو واپسی کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ابا اجداد کے احسال ثواب کے لیے اس یہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے یہ معلومات ہے. قرآن پڑھنے اور قرآن سننے کی اجرت لینا تو یہ ناجائز ہے البتہ اس کی صورتیں یہ ہوتی ہیں کہ جیسے اگر کسی مقام پہ ضرورت ہے امام لینا ہی چاہتا ہے یا ترابی پڑھنے والا لینا چاہتا ہے سننے والا لینا چاہتا ہے تو اس کی صورت یہ دیکھی کہ اس کو وہ وقت کا اجارہ کر لے کہ اتنے وقت کے لیے میں آپ کے پاس اجارہ کرتا ہوں یا یعنی نوکری کرتا ہوں آپ کے پاس اور پھر اس وقت میں اس سے تراوی پڑھنے کا پڑھانے کا یا سننے کا کام اس سے لے لی لیا جائے اب جو اجرت ملے گی وہ ہلال ہوگی تو آپ کا تو مسئلہ برال واضح ہے کہ آپ نے ویسے ہی منع کر دیا لینے سے لوگ جو دے رہے ہیں وہ بھی اپنے واپس کر دیا ہے تو اس میں کوئی حرچ نہیں اچھی بات ہے ماشاء اللہ ایک اور کال شامل کر میرا نام محمد مریض حسین اتاری ہے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ بہت اچھا ہے میں جامت المدینہ سما سٹا درجہ الا کا طالب علم ہوں میں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں بین الاقوامی سطح پر کس طرح مدنی کام کر سکتا ہوں جی اتھر بھائی آپ تو ویسے ہی بین الاقوامی ہمارے آج وہ کا تذکرہ تھا. پہ بھی میں کاپ کے تو نہیں ٹاؤن ایک طرف پڑتا ہے اچھا اچھا بین الاقوامی سطح پر کام کرنے کے لیے ڈومیسٹک لیول پر کام کرنا بڑا ضروری ہے اور ڈومیسٹک لیول پر کام کرنے کے لیے لوکل لیول پر کام کرنا بڑا ضروری ہے چونکہ درخت چاہے بیٹے جتنا بھی بڑا ہو جائے رہتا بھی جڑ کے ساتھ ہی ہے تو جہاں پر بھی آپ ہیں وہاں پر بارہ مدنی کاموں میں انشاءاللہ شاء اللہ اجزا آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں بتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ترقی ہوتی رہے گی تو بین الاقوامی استعمال بھی صورت بنائیں گے بین الاقوامی اجتماع میں یہ کب ضروری ہے کہ وہاں جا کر ہی کام ہوگا درست یہاں بیٹھ کر بھی تو رابطے تو ہوتے ہی ہیں نا تو بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے کوئی رشتے دار ہیں کوئی دوست صحباب ہیں بیرن و ملک رہتے ہیں تو آپ بالکل ان کو دعوت دیا کریں بلکہ میں تو مدنی چینل کے ناظرین سے یہ ارض کروں گا کہ آپ دنیا میں کہیں جا رہے ہو نا تو آپ دعوت اسلامی کے مجلس بیرون ملک سے رابطہ کریں کہ میں امریکہ جا رہا ہوں آپ ہمیں بتائیں کہ بھائی فلاں شہر میں فیضان مدینہ کہاں ہے آپ کا اجتماع کہاں ہوتا ہے تو اس طرح سے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ آپ اس طرح سے شرکت کریں تو جب آپ وہاں جا کر ایسے ممالک میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو دیکھیں گے اس میں شرکت کریں گے بلکہ ابھی حال ہی کوئی ایک جگہ ہم حاضر ہوئے تھے تو ایسی داسلامی کے گھر دا ہم تو جہاں جائیں گے تو مدنی کام ہوگا تذکرہ ہوتا ہی ہے تو ان سے زمین بات تو وہ کہا کہ ہاں بینکاک کی مسجد میں تو میں بھی ہو کر آئے آپ لوگوں نے مین بازار میں مسجد بنائی ہے بہت اچھی تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے تو خیر دین نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے کے لیے ہر دم ہمیں کوشش کرتے رہنا آشار. چاہیے آئیے ایک آشار. اور کال شمل کر میرا سے یہ سوال کہ شوہر اپنی بیوی کو رقم دے سکتا ہے جو وہ کما کے لے کے آئے جی صاحب اصل تو جو شوہر پر لازم ہے وہ اس کا نان نفقہ ہے یعنی اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا کہ کھانا پینا دے گا اس کو کپڑا دے گا اور اسی طرح اس کو رہنے کے لیے جگہ دے گا یہ چیزیں تو اس کے پر لازم ہیں جو اس نے دینی ہیں باقی اس کے علاوہ ہر گھر کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے آ, گھر چلانے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے بعض گھروں کے اندر یہی ہوتا ہے کہ بیوی بی کے ہاتھ میں جو ہے وہ رقم دے دی جاتی ہے کہ وہ گھر کے معاملات کو چلائے بعض اوقات شوہر اپنے پاس وہ رقم رکھتا ہے جو بیوی بی کہتی ہے وہ لا کر دیتا رہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے چاہے وہ اپنے پاس رکھتا ہے چاہے وہ اپنے بچوں کی امی کو دے دی دیتا ہے دونوں صورتوں میں اس کو اجازت ہے اور ویسے اس سے ماحول بھی بڑا ایک خوشگوار بھی بن جاتا ہے جب اس طرح کا اعتماد بیوی شوہر پر کرتی ہو شوہر بیوی پہ کرتا ہو تو الحمد گھر کا ماحول جو ہے وہ بڑا اچھا مطلب بن جاتا ہے اور اس سے ایک دوسرے کا پیار اور محبت کی فضا جو ہے وہ اس میں قائم ہو جاتا ہے وہ سب آج ایک سوال وسوسے کے حوالے سے ہوا تھا کہ نماز میں جو ان کو بڑے عجیب و غریب قسم کے وسوسے آتے ہیں اور اس میں امیر علی نے اگچے اس کا الحمد جواب ارشاد فرمایا لیکن میں یہ چاہوں گا کہ وسوسوں کے حوالے سے اور بھی بہت سارے معاملات میں گھر جاتے ہیں وہ جو رسالہ ہے وسوس اور ان کا علاج اس کا مطالعہ الحمدللہ بہت سارے معاملات کی وضاحت کر دے گا لیکن میں چاہوں گا کہ تھوڑا اس ٹاپک پر آپ مزید اس میں کچھ بیان فرمائیں کہ بعدوں کا دیکھا ہے وضو میں نماز میں پاکی ناپاکی کے معاملات میں کیونکہ اتنا کنفیوژن با... کا شکار ہو جاتا ہے کہ بساؤ کا عبادت چھوڑ دیتا ہے کہ یار میری نم... میرے تو کپڑے پاک ہو ہی نہیں سکتے میرا تو وضو رہ ہی نہیں سکتا ہے تو یوں مطلب اس معاملے میں بیان ہو جائیں اصل میں جو وسوسے والے ہوتے ہیں ان کو سمجھانا دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے سیدھی باتیں بہت مشکل کام ہوتا ہے کبھی کبھی بڑا آسان ہو جاتا ہے کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے میرے پاس تو بہت سوالات اس طرح آتے رہتے ہیں ابھی پچھلے کل پڑسوئی کی بات ہے وہ ایک کسی بیرون ملک سے باہر سے ہی کسی کے سوارتے اس حوالے سے اتنے سارے بھیج دیے میں اتنے سارے جواب نہیں دے سکتا آپ کو یہ میرے بس کی بات نہیں ہے تو ایک آدھا آپ کو بھیج دیں جو میں کوشش کروں گا دوں تو وہی وسو سے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ایک دفعہ میری بات مانے میرے جواب سے پہلے آپ امیر سنت دامد برکاتم اور علیہ کا یہ وسو سے اور ان کا علاج پڑھ لیجیے ان کو بھی اس طرح بولا اس سے پہلے میں نے جو ہے وہ ایک اور جگہ پر جو ہے اس طرح کا جواب دیا تھا تحریر کے اندر کہ آپ اس کو پڑھ لیں الحمد یہ ایک اللہ کے ولی کی وہ کامل تحریر ہے وہ روحانیت اس کے اندر موجود ہے کہ وسوسے وش دیکھیں بہت سو کو آتے ہیں بعض اوقات ہمیں بھی آتے ہیں تو اب اصل میں ایک تو اس کا وہ ہوتا ہے طریقہ کار دوسرا اس رسالے کو پڑھ کے یقین کریں کچھ صفحات پڑھتے نا تو وہ ایک ایسی روحانیت نصیب ہوتی ہے جو ساری چیزیں جاتی رہتی ہے کہ وہ چیزیں ختم ہو گئی تو سب سے بنیادی چیز تو میں بار بار یہی عرض کروں گا ہمارے پاس تو جب بھی آتے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے آپ مہینے میں ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو اس کو آپ کا علاج ان شاء خود ہی اس رسالے کے ذریعے ہو جائے باشا گا باشا دوسری بڑی چیز یہ ہے اس کے اندر بنیادی اعتبار سے کہ دیکھیں اس کا علاج جو کی ول پاور کے اوپر ہوتا ہے ماشاء اللہ کی اپنی کوشش کے اوپر ہوتا ہے کہ جب شریعت متعرہ نے آپ کو اتنی زیادہ اس کے اندر رعایتیں دی ہوئی ہیں حتیٰ کہ یعنی صحابہ ساب علی مردوان نے تو یہ بات آکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> کے بارگھر میں کی کے ایسے خیالات آتے ہیں کہ زبان جل جانا اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ زبان پہ وہ بات لے کر آئے تو حضرت استاد اسلام نے پوچھا کہ یہی ہے ابکر علی کا اسی طرح کا معاملہ ہے تو ازکی کہاں اسی طرح کا معاملہ ہے فرمایا کہ یہ تو سری ایمان ہے تو عن المان ہے یہ تو جیسے آپ میرے سنت نے بھی فرمایا کہ چور ڈاکو آتے وہیں پر ہیں کہ جہاں پر خزانہ موجود ہو تو آپ کے دل کے اندر ایمان موجود ہے جب بھی تو وہ اس طرح کے آ کے وسو سے ڈال رہے ہیں تو اسی طرح جو وضو کے اندر یا دیگر معاملات کے اندر آپ کو وسو سے آتے ہیں تو آپ ان کی طرف توجہ نہ آتے اچھا ہوتا کیا اچھا آپ ایک مسئلے کا جواب دیتے ہیں یہ بتا دیں گے نا تو میرا مسئلہ رہ جائے گا اب پتہ ہے مجھے کہ اس کا مسئلہ اس جواب سے حل ہونا ہی نہیں ہے میں نے اس کو جواب دینا ہے اس نے جواب کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھانا ہے پھر اس کو جواب دینا ہے اس کے اوپر سوال اٹھانا ہے بھائی کو جو میں نے جواب دیا نا تو ماشاء ماشاءاللہ پڑا رسالہ بولا میرے پچہتر فیصد مستعار ہو گئے الحمد. اچھا پھر بولا مجھے یہ دو, دو جو ہے نا یہ تین چار دو جواب آپ دے دیں اب وہی کہ وہ چیز میرے ناپاک تھی اس سے اس کو لگی اس سے اس کو لگی اس سے اس کو لگی تو کیا وہ ساری چیزیں ناپاک ہو جائیں گی تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ان چیزوں کے پر توجہ نہ دیں ناپاكی کی یہاں پہ کوئی صورت ہی نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں اب آپ اس کے اوپر اور غور اور فکر کرتے جائیں گے توجہ دیتے جائیں گے تو زہر کے شیطان جو ہے وہ معلومات اس کے پاس موجود ہے اس کو معلوم ہے کہ آپ کے دل کے اندر کیا باتیں آ رہی ہیں اور وہ ڈالتا رہے گا ڈالتا رہے گا آپ کے دل کے اندر تو اس کا بہترین علاج یہاں تک دیکھیں کہ بے وضور نماز پڑھنا یہ کفر ہے اگر کوئی یعنی نماز کے استخفاف کے طور پہ پڑھتا ہے کہ نماز کوئی چیز ہی نہیں ناز بلّا اس طور پہ کوئی بے وضور نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ کفر لکھا گیا لیکن جس کی کنڈیشن اس طرح کی ہو کہ وضو کر لیا ہے اس, کے اس کو بار بار وس سے آتے ہیں کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے تو وہ شیطان کو یہاں تک کہہ دے کہ میں بے وضو نماز پڑھتا ہوں اتنی اتنی اجازت دی گئی اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا کہ آپ بے وضو وضو کر لیا ہے اب اس کے بعد بے وضو آپ اس وقت کہ گے جب آپ قسم کھا کے کہہ دیں گے میرا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اتنی شریعت متحرہ آپ کو اجازت دے رہی ہے تو آپ کیوں اپنی ذات کے پر تنگیا کرتے ہیں یہ جو یہ جو حل ہے نا قسم کھانے والا یہ تو ایسا ایسا زبردست یہ شارٹ کٹ ہے نا بالکل فوراً اپنے آپ کو چیک کر لیں بس قسم کھا لیں گے تو یہ آپ کو صرف سائڈ مل جائے گی تو اس میں سب سے بنیادی چیز ہے کہ آپ ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دیں آپ ان کا خیال لے کر نہ اور جواب نہ ڈھونڈیں جواب ڈھونڈیں گے نہ تو پھر وہ جواب کے اوپر جواب, جواب, کے اوپر جواب آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا آفیت اسی کے اندر مدن کے نازن واقعی ایسا عجیب و غریب دور ہے کہ آج حاجی شاہد بھائی نے پانچ چھ دن گزارے میں ایک مرتبہ یعنی اب دیکھیں ہم دینی علم اس کے بارے میں کس قدر دوری اختیار کیے ہیں یعنی بالکل یہ سب ہے کہ اس معاملے میں تو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے دنیا میں ان کے امبار لگے جا رہے ہیں ڈگریاں لیے جا رہے ہیں تو شاہد میں نے مجھے بتایا دوران مدی مشورہ کہ کسی شخصیت تھی کوئی صافی یا اس ٹائپ کے کوئی بڑے, بڑے نام, نام والے کوئی شخصیت تھی وہ شہر کی تو ان کیا بچے کی ولادت ہوئی تو مجھے پیغام ملا کہ آپ آ کر آزان دیں تو اب ان دنوں میں اس طرح کی ایکٹیویٹی تھی تو میں چلا گیا اسپتال وہ بچے کو لائے جب میں ازان دینے کے لیے ہاتھ میں لیا تو جیسے ہی میں شروع کرنے لگا مولانا صاحب لڑکی والی اذان دیجیے گا اور میں تو اتنا حیران کہ یار کیا اس سے کہ کیا عجیب و غریب حال ہے تو مجھے اتنا جھٹکا لگا کہ یار یہ اس نے کیا بالکل تو مدنی چند کے ناظرین غور کریں کہ یہ ہے ہمارا دور اور اس میں خود علم حاصل کرنا اور اپنے اطراف کو اپنے اطراف کو بھی سنتوں کے سانچے میں ڈھالنا کس قدر ہماری اہم ذمہ داری ہے اللہ کرے کہ ہم دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبت المدینہ کا جو لٹریچر ہے نا اس کا تو امیر حسن فرماتے ہیں کہ اپنے گھر میں مدینی لائبریری بنا لیں اور کہ رسالے کیسے وی سی ڈیز میموری کارڈ یہ رکھیں اپنے آفیسز میں بھی اپنا کچھ بجٹ بنائیں وہ بجٹ بنا کر آپ یہ چھوٹے چھوٹے رسالے پندرہ روپے کا رسالہ ہے اور جے ڈی سائز پاکٹ سائز کا رسالا 10 روپے کا ہے اب یہ رسالہ اگر ہم تقسیم کرتے ہیں اور کوئی عبادت کے معاملات میں وسو سے اس کے دور ہو جاتے ہیں ہمارے لیے ثواب ہے نا نیت کریں ان شاء اللہ آئیے کال شامل کریں. اللہ. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہ نام محمد سائن زبت ہے میرا مر کا بنا کر رہا ہے پیارے امین بھائی آپ کا سلسلہ منی مذاکرے کی منی محکم بہت ہی پیارا ہے ماشاءاللہ اللہ ماشاء اللہ خوب خوب علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے مبنی مضاکرہ دیکھنے سے دل کو سکون ملتا ہے امر سیکھنے کا قطبہ ملتا ہے میرے پیرو مرشد کا یہ خوب خوب فین ہے پوری دنیا میں میرے مسجد کا فیص ہے ماشاء اللہ کیوں نہ آپ اچھے لگے آپ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں سارے کیوں نہ اچھا... اچھے لگے پیارے پیارے باپا جانے کی صحبت میں رہتے ہیں آپ میرے لیے بھی آپ سارے میں عالم دین بنو السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے پیارے پیارے مدنی منے کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی آواز مرحبا مرحبا عالم با عمل بنائے حافظ قرآن بنائے اور دین کا مخلص مبلک بنائے خاتمے کے جی کون چلیں آج مدنی مذاکرے میں برے خاتمے کے بارے میں بتایا گیا تو برے خاتمے سے بچنے کا جذبہ کیسے پیدا ہو مدنی پھول آتا فرما دے جی صاحب سے اس کی پھول لیتے. بنیادی اعتبار سے تو اس کے لیے ایمان کی اہمیت کو سمجھنا یہ ضروری اللہ ہے اللہ کہ ایمان کس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ ایمان ہی یہ ہمیشگی کے عذاب سے بچائے گا یعنی اگر کوئی بندہ دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوا اور اس کے اعمال اگرچہ خراب تھے اور اللہ نہ کرے اس کے اوپر عذاب ہوا تو بہرحال ایمان ایک ایسی شے ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے عذاب سے بہرحال بچ جائے گا کہ اس کے اوپر اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے عذاب ہوا بھی تو بالآخر اس کو چھٹکارا مل کر جنت کے اندر داخل ہونا ہے تو برے خاتمے کا جو سب سے خطرناک درجہ ہے وہ یہی ہے کہ بندہ ایمان کھو بیٹھے ایمان آ, کے بغیر دنیا سے رخصت ہو تو اس لیے اولن تو یہ بات ضروری ہے کہ ایمان کی اہمیت کو ہم سمجھیں کہ ایمان کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس کے لیے امیر سنت کا رسالہ برے خاتمے کے اسباب اس کا آپ مطالعہ کریں اور ہو سکے تو امیر کا اس حوالے سے جو آڈیو بیان ہے اس کو سماعت کریں تو ہمیں ایمان کی اہمیت کا یہ معلوم ہوگا اسی طرح برے اعمال جو گناہ ہیں ان کی نوسطوں کو کہ وہ کیسی کیسی نوستے ڈھاتی ہیں کیسی کیسی وعیدیں اس کے اوپر موجود ہیں اس کو ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے عذابات اس کے اوپر مقرر کیے گئے ہیں اور بعض اوقات گناہ جو ہے وہ ایمان کے خاتمے کا سبب بن جاتے ہیں تو جب یہ چیز ہمارے پیش نظر رہیں گی تو خود ہی ہمیں برے خاتمے سے ڈر لگے گا اور جب برے خاتمے سے ڈر لگے گا تو انشاءاللہ اس کے اسباب بھی اختیار کرنے کی ہم کوشش کریں گے کہ جس سے ہم برے خاتمے سے بچ سکیں امیر علیہ سنت کی کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب تو اس کا جو شروع کا جو ایک چیپٹر ہے وہ بھی بڑا ایک رقت انگیز اور بہت ہی پر مغز اس میں امیر علیہ سنت نے مواد دیا ہے اور بہت الحمدللہ اس میں بھی اس کی اہمیت ابھارنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت اچھے اس میں مدنی پھول حاصل ہوں گے مختصر آج مکان بنانے کی نیتوں پر ایک بڑا ایک اچھا ٹاپک چلا ہمارا اور امیر سنت نے اپنے انداز سے جو احتیاط بیان کی تو واقعی یہ کہ مکان بنانے کی اچھی اچھی نیتیں ان اسلامیہ نے سوال کیا تھا لیکن اس میں جب یہ تذکرہ ہو رہا تھا تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ ایک کام اگر اس میں احتیاط نہ کی جائے تو کس قدر ایک گناہوں کا ایک سلسلہ ادھر جاری ہو جاتا ہے اور جیسے وہ آج ٹائلے لگانے کے حوالے سے تو مطلب میں دیکھ رہا تھا کہ بعد جو میرے قریب بیٹھے تھے اسلام بھائی تو وہ ان کے بے ساختہ اللہ اکبر سبحان اللہ اس طرح کے سدائے بلند ہو رہی تھی کہ یہ جو احتیاط ہے کیونکہ یہاں فیضان مدینہ میں بھی کچھ ایسے ہمارے کمرے تھے کہ جن میں ٹائلز لگانے تھے تو جب ہم نے بات کی کہ بھائی یہ قبلہ رخ جو ہے اس کی سیدھ میں آپ جو لکیریں جو ہے وہ ڈلیں تو اگرچہ وہ پہلی دفعہ جب ہوا تھا نا تو اس کو یہی سوچ رہے یہ کیوں کرا رہے ہیں لیکن جب کبھی وہ نماز پڑھتے تھے نا تو یہ ایک ایسا زبردست ایک فارمولا امیر علیہ سندر نے گویا دے دیا کہ اگر ہم اپنے گھروں میں بھی اس کی احتیاط کریں اور پھر جو گھر لینا ہے تو وہ گھر کہاں لینا ہے آپ نے کو اچھی سوسائٹی چوائس کی ہے لیکن امیر علیہ سندر نے بہت پیارا مدنی پھول دیا کہ قریب ہی اشقان رسول کی مسجد ہو تو ہم بھی اس کی برکتیں پائیں گے ہماری آنے والی نسلیں بھی پائیں گی اور جو اس میں ہم کام کرنے جا رہے ہیں جیسے بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ بھی امیر السنت کے بیانات میں سنائے کہ وہ کسی کے گھر تشیف لے گئے تو وہ ایک روشن دان دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیوں بنایا تو کہا کہ ہوا اور روشنی کے لیے تو انہوں نے فرمایا کہ جب سوراخ کیا ہے تو ہوا اور روشنی تو آنی ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ یہ نیت کر لیتے کہ سیازان کی آواز سنوں گا اور امیر علیہ سنت نے آج جو فرمایا کیا کہ اپنی ڈیزائننگ میں شامل کریں کہ مسجد ہو تو ایسی جگہ کھڑکی بناؤں گا جہاں سے میں مسجد کی زیارت کروں تو بہرحال یہ بہت اچھے اس میں امیر علیہ سنت نے ہماری تربیت فرمائی غیر نصیب کی اچھی اچھی نیتیں ہماری عمل میں شامل ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے ثواب جاریہ کا سلسلہ بھی ہوگا آئیے اور شامل کرتے ہیں انڈیا سے فاروق اختاری عرض کر رہا ہوں مدنی مذاکرات کی سہادت حاصل ہوئی الحمد للہ مدنی مذاکرے میں بہت کچھ سکھنے ملتا ہے بالخصوص آج جو توجہ گئی کہ باپا جان نے ایک بچے کو برابر جواب درست ہوا نہیں ہوا الفاظ میں تھوڑے آگے پیچھے تھے پھر بھی توحفہ دیا پھر شروع میں وہ ایک اور توحفہ دیا جومنے پر صرف بزرگ اسلامی بھائی کو نور والا آیا ہے حالانکہ ابھی وہ ماں بھی نہیں ہے پھر بھی ان دنوں نور والا آیا ہے پر پر ملا پھر آل کا لکھا ہوا شیر نہیں تھا اور باپا نے حضرت کا پوچھا تھا پھر بھی انہوں نے جواب دیا و والا جواب اول و آخر والا پھر بھی ماشاء اللہ انہوں نے باپا نے مطلب ان کو توحفہ دیا پھر وہ ہند والوں کا بسکرا ہوا آخری آخری ان کی راتیں ہیں تو چلو ان کو بھی توحفہ دے دیتے ان سے مطلب جواب لے لیتے یہ مطلب ایک پتا چلتا ہے کہ باپا لوگوں کا دل رکھنے کا کتنا خیال رکھتے ہیں کہ دل نہ ٹوٹے مسلمانوں کے دل جوئی ہوں ماشاء کو بھی ایک مطلب یہ ذہن بنتا ہے کہ بس مرشید کی اس ادا کو ادا کرے اور مسلمانوں کی دل جوئی خوب کرتے رہے اللہ تعالی اور مدر کی برکت اس سے مالا مال فرمائیں بہت بہت شکریہ آپ نے ہماری سلسلے کے حوالے سے بھی حوصلہ افزائی فرمائی اور امیر علیہ سنت کی ان باتوں کو اتنی توجہ کے ساتھ آپ سنتے ماشاء اللہ یہ بھی بڑی خوش آئند بات ہے واقعی یہی بات ہے کہ اگر ہمارے یہ جو مدنی شہر کے ناظرین بھی خصوصیت کے ساتھ ان چیزوں کو نوٹ یہ جو کلام ہوا تھا مدنی منع کے وہ نام لینے کا اللہ اکبر یعنی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ امیر رسرت جواب درست ہے یہ نہیں کہا اب اس کا جو, وہ جو وجہ بتائی نا وہ تو کمال ہو گیا کہ یہ یعنی اس قدر احتیاط اور ہاتھوں ہاتھ یار یہ میں کیسے کروں پھر اچھا وہ دہرایا انہوں نے میں بھی ہمیں لگا کہ کہا ہے لگا کہ یار نہیں کہا ہوگا تو پھر وہ اس کا حوصلہ رکھنے کے لیے اس کو ایسا جملہ کہہ کر بحران تو یہ احتیاط باشا جی احتیاط ہے میرے لسنت کی اور آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ محتاط آدمی ہمیشہ سکھی رہتا ہے تو اچھی احتیاط تھی میرے لسنت دامد برکات مل عالیہ کی کہ اور پھر ساتھ احتیاط تھی لیکن انداز یہ تھا کہ اس کا دل بھی نہ ٹوٹے اس کی خوب حوصلہ افزائی بھی توحفہ بھی اس کو دلوایا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بیان کیا تو یہ بڑی کمال کی بات ہے ہر طرح سے اس چیز کا لحاظ رکھنا میں چاہوں گا کہ تھوڑا اگر یہ جو بچوں کے حوالے سے بھی جو گفتگو آج جو ہوئی تھی لڑائی کا اور وہ بال پکڑتے ہیں اور تو اس حوالے سے وہ جو نقصان کا جو امیر علیہ سنت نے جو وضاحت دی تو معاشرے میں اس کی احتیاط نہیں کی جاتی بچہ اگر کوئی چیز بچے اب گلی میں کھیل رہے اب کھیل رہے اور کہیں مطلب بال ماری تو اس کا کوئی شیشہ ٹوٹا اس کی گاڑی پہ ڈینٹ پڑا تو مطلب اس معاملے میں تو یہ کہ بچے بڑے بے باغ مطلب ہوتے ایک طرح سے کہ ربا نمٹ لیں گے بھائی ابھی نکل کر آ جائے گا اور وہ شریف آدمی جس کا شیشہ ٹوٹا ہوا وغیرہ یا کیا بدتمیزی مطلب اپنی یا کیا لڑیں گے ان سے یہ ہماری مانتے تو ہے نہیں تو یہ تو واقعی مدن چین کے ناظرین بھی اور ہم سب نے اس پہ غور کرنا ہے کہ ہمارے بچے اگر اس طرح سے باہر کھیلتے ہیں یا کسی طرح بھی نقصان پہنچاتے تو جیسے کرکٹ کھیل رہے ہیں اور وہ شیشہ توڑا ہے کسی نے تو پھر بتایا نا میرے سنت نے کہ نابالغ کے اوپر حقوق کی بات تو آتے ہیں اگر کسی کے نقصان کیا ہے تو نقصان تو اس کو بھرنا پڑے گا اب چاہے اس کے پاس مال موجود ہے اس سے اس کا نقصان لیا جائے یا پھر اس کا جو سرپرست ہے وہ بھرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی طرف سے بھر دے تو یہ احتیاط تو بہت ضروری ہے اور پھر مار پیٹ کے حوالے سے بھی سنت نے سمجھایا بالخصوص مدنی منیوں کو کہ ان کے ہاتھ میں تو دوسرے کے بال آ جائیں تو پھر یہ اور خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے تو یہ برال تربیت بہت ضروری ہے اس حوالے سے کہ نقصان کسی دوسرے کو نہ پہنچائیں یعنی یہ تو بولتے ہیں بچوں کو کہ نہ کھیلو گلی کے اندر دوسرے برے بچے ہیں تو ان سے دور رہو گندے بچوں سے دور رہو لیکن ایسی چیزوں کی تربیت نہیں کرتے کہ جس سے بندے کی بچے کی آخرت کا بھلا ہوا وہ توڑ دیا شیشہ توڑ کے وہ بھاگ لیا تو پتہ بھی نہیں چلا کسی کو کہ کس نے توڑا ہے لیکن ایسی سی بات ہے کہ اس کا حساب تو اس کے پر ہے بچہ بھی اس سے بری جمانی ہے اس کو دینا تو پڑے گا مجھے یاد ہے میں مدرسے مدینہ میں نازم تھا تو میری بائک وہیں مدرسے کے پاس ہی ہوتی تھی تو چھٹی ہوتی تھی تو مدنی منہ انتظار کرتے تھے اپنی گاڑیوں وغیرہ کے تو اس ٹائم میرے پاس ویسپا تھی تو ایک مدنی منا وہ بیٹھ گیا ویسپا پر وہیں بیٹھے انتظار کرتے وہ کچھ کھیل کر رہا ہوگا ایکسیلیٹر گُما رہا ہے یہ کر رہا شاید کوئی وائر وائر ٹوٹ گیا ہوگا مجھے پتا نہیں چلا کہ لیکن ہوا کہ وہ کسی نے کو کارنامہ کیا ٹوٹ گیا تو وہ تو سارے آگے پیچھے ہو گئے تو دوسرے دن کی والدہ نے مجھے پیغام بھیجا کہ ہمارے بیٹے سے اس طرح ہوا تھا تو آپ یہ کر لیں تو یہ لے لیں تو یہ کر لیں خیر ہم نے تو بنا لیا تھا لیکن یہ ایک گڈ سائن ہوا نا کہ بھائی یہ بھی ہوا تو گھر والے ہی اس کی تربیت کریں گے نا اب جیسے سخاوت کا فرمایا کہ اگر اس کی سخاوت اس کے دل میں ڈالنی ہے تو آپ جو دے رہے ہیں تو اس, کو اس, کے ذریعے اس کے ذریعے سے دیں تاکہ اس کو ہو تو اس میں جو کانسیپٹ ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ بعض اوقات دا. کیا ہوتا ہے کہ ہم سونپ دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے بچوں کی تربیت جو وہ اسکول والے کریں گے تو لیکن اب اسکول والوں میں وہ کون ہے جو پڑھا رہا ہے اللہ اللہ وہ خود بھی لائق ہے یا وہ ہی نہ تربیت کرنے والا اللہ کہ اللہ وہ اللہ کیسا اللہ ہے اللہ رحمت فرمائے امیر اللہ مبارک اوصاف میں یہ بات تو الحمد رب العالمین میں کہتا ہوں کہ ترجیحی طور پر شامل ہے کہ چاہے ایک دن کے بچے کی بھی صورت کیوں نہ ہو ایک مبالغہ ہے کہ میر السنت دامد برکات علیہ تربیت کے معاملے میں بہت حصاصل ہے اور ماشا اللہ اجدوجل جس طرح سے تربیت فرماتے ہیں اور تربیت کے تربیت کرنے کو تو کہنے کو تو بہت سارے لوگ تربیت کرتے ہیں مگر جن پہلوؤں کی طرف سرکار امیر علیہ سنت دامت برقات لالیہ توجہ دلاتے ہیں نا وہ اپنی مثالی شریعت متعرہ کے احتامات اور بالخصوص یہ نابالغ مدنی منوں کے متعلق جو حساسیت ہے اور ان کی آپس میں جو معاملات ہیں پھر اور ان کے جو مالکانہ حقوق ان کے ہیں وراثت کے معاملات ہیں یقین مانی ہے صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو برکتے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ جب مدنی مذاکرے میں امیر اللہ سنت دامد برکات ہو نابالک کے مدنی فل رشافر اور نابالغ کے آپ اعتبار کریں یقیناً بھارت شریعت میں نظروں سے گزرا ہوگا مگر اس ہوتے گزر گیا مگر اس دن میں سوچتا ہی رہ گیا یا پاک پروردگار کبھی ان امور کی طرف توجہ ہی दो نہیں दो کی اور امیر اللہ سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ نے ماشاءاللہ اللہ ایک ایک مدری پھول کو کس انداز سے بیان کیا اور واقعی اس کا اثر جو گھروں پر ہے اس کا جو الحمدللہ رب العالمین معاشرے پر بالخصوص مدری ماحول کی برکت سے جو جو حضور امیر اللہ سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ کی مبارک تربیت سے استفادہ کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے لیا اور انہوں نے اپنے اپنے گھروں میں جب اس کو نافذ کیا تو چھوٹے چھوٹے مدری منڈوں میں کانشیسنیس پڑ گئی حساسیت بڑھ گئی اور واقعی وہ ایک دوسرے کے متعلق حساس ہو گئے اجازت دینے کے معاملات میں آپ کو اجازت نہیں دیتی ہوں آپ میری اجازت سے نہیں کر سکتے یہ ماشاء اللہ ذہن جو بننا ہے قربان جائیے اللہ تعالی رحمت فرمائے اور واقعی اللہ کرے کہ معاشرتی طور پر اگر ایک دوسرے کے حقوق کا احساس ان مدنی منوں میں پہلے دن سے ہی پیدا ہو جائے اور بچپن میں ہی اگر ایک دوسرے کے متعلق حساسیت پیدا کرنے والے اپنے حقوق سے آگاہی رکھنے والے اپنے بہن بھائیوں سے حقوق سے آگاہی رکھنے والے محتاط صورت اختیار کرنے والے کسی کا نقصان نہ ہو اس کے متعلق حساسیت رکھنے والے بن جاتے اور واقعی ہماری تربیتیں اس طرح سے حضور اللہ سنت دعمت برکات علیہ کی عطا کردہ خطوط کے مطابق ہو جائیں تو ماشاء اللہ سب کہاں پہنچے گا جاتے بالکل جس بدنی منڈے نے آج یہ باتیں سیکھی ہوں گی جب وہ لڑک پن میں جوانی میں ادھیڑ عمر میں پریکٹیکل لائف میں ہوگا تو ماشاء میں یار کیا بھی چاہتا بالکل اب جن دنوں میں یہ باتیں ہوئی تھی نا تو مجھے کسی کے گھر کا پتہ چلا تھا جی جی تو کسی آئس کریم بٹی تو اس نے کہا میں ابھی نہیں کھاؤں گی فریج میں رکھ دیں اس کو تو کسی نے کہا کہ آپ فرید فریج میں رکھیں تو, تو کوئی لے لے گا کہا کہ نہیں میں نابالے اللہ میری کوئی لے گا لے اس طرح <laughs> سے وہ بالکل ڈنکی کی چوٹ پہ چھوڑ کے گئے کوئی بھی نہیں لے گا ما شاء <laughs> <اللہ> <laughs> تو یہ دعوت اسلامی کا ایک دل خوبصورت دل مدنی ماحول ہے نہیں یہ ہمارے رسول جمع ہو تو یہ ہمیں مطلب تربیت ملتی ہے کسی کی بھی کوئی چیز کسی کی بھی کوئی چیز ملے تو آ, ہم, ہماری جیب میں جائیں کیسے ہم قلم سرکالیں یا مطلب کسی کے چپل لے جائیں کسی کی چادر لے جائیں بلکہ مجھے یاد ہے ایک کتاب مجھے امیر السنت کے ساتھ ایک اسلام بھائی ہوتے ہیں تو انہوں نے دی کہ بھائی یہ امیر السنت کے جب ہم سامان شفٹ کر رہے تھے کتاب نکلی تو پوچھا کہ کس کی ہے تو اپنے کہا مجھے لگتا یہ فلاں کی ہے میرا خیال ہے کوئی تیس بتیس سال پہلے کوئی کہیں شامل ہوئی ہوگی Allah, Allah. وہ کتاب جو ہے وہ ان کے پوچھا کہ بھئی بھائی آپ کی ہے تو یہ آپ کو واپس کسی طرح شامل ہو جاتی ہے بعض اوقات کوئی اپنی یاد چھوڑ جاتا ہے کچھ کر جاتا ہے تو یہ کمال درجے کی احتیاط ہے تو یہ ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے اور جب کبھی جیسے مفتی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ وسوسے اور ان کا علاج یہ رسالہ اگر ڈیڑھ دو صفح پڑتے نا تو اس کی ایک روحانی دل میں محسوس ہو رہی ہے ہم دل میں محسوس کر رہے ہیں یار یہ کچھ ہے الحمدلگا. کوئی تحریر میں ایسا کمال ہے کہ الحمدلگا. جو مطلب ایک اثر کر رہا ہے تو اب اسی طرح یہ جو افعال ہوتے ہیں نا یہ جو افعال ہوتے ہیں یعنی کبھی آپ کسی کی کوئی چیز یعنی جو آپ کو شک میں مبتلا کرے گی پتہ نہیں میری ہے نہیں ہے تو ہمیں منع کیا گیا کہ بھئی اس طرح سے آپ کو احتیاط کر لیں گے نہ لیں تو اب آپ کبھی چھوڑ کر دیکھیں تو صحیح اللہ اللہ کبھی کسی کی کوئی چیز واپس لوٹا کر دیکھیں تو صحیح کہ اس سے جو لذت ملے گی تو انشاءاللہ اللہ کیا بہت برکتیں ملیں گی اور اگر ہمارے بچوں نے کوئی ایسا نقصان کسی کا پہنچایا ہے تو ٹھیک ہے اگر شیشہ ٹوٹا ہے ابھی تو ہو سکتا ہے یہ سو دو سو میں چینج ہو جائے لیکن آج آپ کہیں گے کہ یار ذرا اسے دب کے بات کریں گے تو چڑھ جائے گا تو آج ہو سکتا ہے آپ کی روب دب دبے میں آ کر وہ کچھ بھی نہ بولے لیکن یہ دو سو روپے کا شیشہ قیامت کے دن بہت بڑی اللہ پکڑ, اللہ پکڑ اللہ نہ کرا دے اللہ تو اللہ ایسا اللہ کبھی بھی کچھ ہوا ہو تو ظاہر ہے اس میں دنیا, دنیا میں معافی تلافی کر لینا نا یہ آسان ہے ایک ہمارے مبالک نے بیان کیا تھا کہ ایک بادشاہ تھا سلطان ملک شاہ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک اس کے شکار کر رہے تھے جو ساتھ, ساتھی تھے اس کے ठीक, ठीक. تو ان کو کہیں کوئی بیل جو ہے نا گھومتا نظر آیا تو انہوں نے اب شکار تو ملی گا تو اس کو پکڑا اس کو کاٹا ووٹیاں ووٹیاں بنائی خود بھی کھایا سلطان کو بھی کھلا دیا اب جب سلطان کھاتیا سب وہ جانور تھا کسی بڑھیا کا Allah. اس بڑھیا کو جب پتا چلا کہ بھائی یہ تو کارٹ پیٹ کے کھا گئے تو وہ بڑھیا نے کیا کیا کہ وہ ایک راستے میں کھڑی ہو گئی وہ راستے پہ ایک پل بنا ہوا تھا تو اس پل پر سے سلطان کی سواری گزرتی تھی تو اس دوسرے دن جب وہ سلطان وہاں سے گزرا تو اس نے آواز لگائی اے سلطان ملک شاہ تیرے کاری نے میرا یہ جانور کاٹ کے کھا گئے تو بتا اس جانور کا حساب دنیا کے اس پل پر دے گا پل سرا آخرت میں دے گا اب وہ اس نے سنا تو فورن ٹھہر گیا بلایا اس کو اور بلا کر اس کو ایک کے بدلے ستر جانور اللہ دی اور اللہ راضی اللہ کر, کر روانہ کیا جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے اللہ خواب اللہ میں اس کو دیکھا پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا تو کہا دنیا میں چونکہ میں نے خلاصہ کر لیا تھا بڑھیا کو راضی کر لیا تھا رب تعالی بھی مجھ سے راضی گیا تو ہم مطلب اس معاملے میں اگر احتیاط کی کوئی زندگی گزارتے اللہ ہیں اللہ انشاءاللہ آپ کو اس کی بہت برکتیں ملیں گی اور بعد ہوتا ہے بعد ہوتا ہے کہ ہمارے کو گلے پڑ جاتا ہے وہ ایک بزرگ کا واقعہ میرے سے فرمایا تھا کہ کسی نے چوری کا الزام لگا دیا بزرگ کے اوپر تو کہ میرا وہ وہ ہیرا یا کوئی چیز اس انہوں نے لیے تو کہا کتنی مالیت کی تو کتنی اتنی مالیت کی کہا گھر جا کے رقم دی تھی اس کو اللہ وہ جب اپنے گھر پہنچا سامان کھولا تو اس میں موجود تھا اب وہ بڑا پریشان پشمان کہ میں نے تو خامہ کا الزام لگا دیا وہ آیا معافی تلافی بزرگ یہ میں نے غلط, غلط فہمی ہو گئی تھی اصل میں آپ کی یہ چیز میں واپس گا کر نہیں جو ہم چیز دے دے دے رکھ لو اللہ اللہ اللہ اللہ تو یہ انداز اگر اگر زندگی میں اپنانا شروع کر دیں ہمارے معاشرے سے بہت ساری جو ہے وہ غلط فہمیاں دور ہوں گی اللہ اللہ غلطیاں دور ہوں گی شاید. محبت اور پیار پیدا ہوگا اور دعوت اسلامی کا یہی مقصد ہے اور یہی مقصد باب مدینہ کراچی سے لے کر امیر علیہ سنت کی سوچ لے کر حاشقان رسول مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں جب کریا کریا گاؤں گاؤں شہر شہر ملک ملک جب سفر ہوتا ہے اور یہی سوچ جب ڈیلیور ہوگی یہی بیانات جب واقعات ہم بیان کریں گے اور معاشرے میں جب یہ عمل کرنے والے بڑھیں گے تو یقیناً کرپشن بڑھ رہا ہے اور اچھائی اگر غالب ہوگی اور ہو تو کرپشن آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا تو اس کے لیے فروری فروری اس کے مدنی قافلوں کی دعوت آج امیر علیہ سنت نے بھی عطا فرمائی ہے دعائیں بھی عطا فرمائی ہیں تو مدنی چہر کے ناظرین بھی کمر باندھ لیں اور پانچ فروری کو عام تعطیل بھی ہے اتوار بھی چھٹی ہے تو ان دو چھٹیوں سے فائدہ اٹھا کر پورا ہفتہ ہے اپنے کام کاج سے جو بھی چھٹی کے معاملات ہیں وہ کر لیں دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے مل کر آپ ڈیٹ لکھوا دیں بلکہ یہ بھی ادف لینے لیں کہ اتنے اسلامی بھائی لے کر جاؤں گا تو یوں آپ کی دعوت سے کوئی اور بھی تیار ہو گیا تو آپ کو بھی سوال ملے گا تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اور بھی مدنی پھول ہیں ہمارے پاس لیکن ظاہر وقت بھی ہو چکا چلے دو کالز لے لیتے ہیں کالز ہیں ہمارے پاس اچھا شرعی مسئلہ شرعی مسئلہ ہے تو مفتی صاحب تشریف لے جا چکے انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آئندہ شامل کیا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے آمین بجا نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم